جس کی نماز قسر قضا ہوئی تو وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ بھی جائے تب بھی وہ نماز قصر ہی کی قضا کرے گا آ, امام اعظم کا بدوا ہے